بے شک ہم نی تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جسی ہم نی فرون کی طرف رسول بھیجے